بلا يديك تعلماك أقوال همارة علماء وهمارة علماء. همار علماء سموراد ومعتبر علماء جؤمة إسلامية من راسخين في العلم علماء سمجهجاتهم سلف هرست شيخ بن باز رحمة الله عليه من كباد شيخ محمد بن صالح العثمين رحمة الله عليه اور شیخ صالح الفوزان حفظه الله نمبر چار شیخ عبدالعزیز اهل الشیخ حفظه الله جو آهدك المفتی ہیں مفتی عام ہیں سودي رب کے نمبر پانچ شیخ صالح اهل الشیخ جو وزیر ہیں اوقاف کے صالح آل الشيخ نمبر 7 نمبر 7 الشيخ مدبل بن هادي الوادعي رحمه الله عليه ان علماؤنا كيا فرمایا ہے متعلق کمیے بات بیان کرتے بات واضح ہو جائے چھپی نہ رہے کسی سے کہ ہمارے علماء کون ہیں کیونکہ سوال کرنے والے نے تفصیل بیان ہے کہ کون ہے تمہارے علماء اس طریقے سے بات کو کھلا چھوڑ دیا سننے والا پریشان نہ ہو کہ یہ کون سے علماء ہے جنہوں نے بات کی اور کیا بات کی ہے تو پہلے یہ میں وضاحت کر دوں پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں شیخ محمد نسال حسمین رحمت اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ انہوں نے پورے منہج کے متعلق بات کی ہے بغیر نام لیے نام نہیں لیے لیکن منہج کے متعلق جب سوال کیا گیا یا انہوں نے جب کوئی بات کی تو منہج کے متعلق جو منہج ہے بن لادن کا اسی پر بات کی ہے اور انہوں نے واضح فاضوں میں فرمایا کہ یہ خوارج کا مذہب ہے ہم دیکھ دیکھتے ہیں شیح بن رحمت اللہ علیہ جب سب سے پہلا بلاسٹ ریاض میں ہوا تھا سب سے پہلا بلاسٹ ریاض میں سن چودہ سو سترہ میں ہوا تھا شیخ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دن خطبہ دیا اور موضوع کا نام تھا الحادث العجیب البلد الحبیب کیسٹ موجود ہے مارکیٹ میں آج سے تقریبا نو سال پہلے بڑے پیارے انداز میں شیخ صاحب نے بیان کیا ہے اور پورے منحج کے متعلق بات کی ہے کہ کس طریقے سے یہ ظلم ہوا ہے اور آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب جو سب سے اہم بات ہے انہوں نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فرمایا علیم شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا مذهب الخبیث یہ خبیث مذہب ہے خبیث راستہ ہے هذا مذهب الخوارج یہ خوارج کا مذہب ہے خوارج کا راستہ ہے الواجب علی العلم طلب علم پر جو طالب علم ان پر فرض ہے ان پر واجب ہے وہ امت المساجب اور مسجدوں کے جو امام ہیں ان پر واجب ہے بیاں کہ, اس کہ اسے بیان کریں اس کی وضاحت کریں لوگوں کے لیے وہ کشف آواری ہے اور اس کے پردے کو فاش کر کے حق بعد ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں پھر آگے شیسا فرماتے ہیں مستقبل کو دیکھتے ہوئے علی میشرق اہل ذمہ ریزیا کرتے ہیں, خون ریزیہ کرتے ہیں اہل کی اور ایسے ایسے دلائل اور باتیں پیش کرتے ہیں جن کا کو کوئی وزن نہیں واحد اور کل سوف ایش فکون اہل القبل اور کل اہل قبلہ مسلمانوں کا قتل کریں گے بنفس سبیرات انہیں بہانوں سے جن بہانوں سے یا جن باتوں سے یا جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں جو کہ باطل دلائل ہیں جن وجوہات سے ان اہل دما کا قتل کیا ہے یہ نو سال پرانی بات تھی شیخ صاحب نے فرمایا ہے واضح الفاظوں میں اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے بلاسٹ میں کافر مرے تھے لیکن آج کے دور میں اگر ایک کافر مرتا ہے تو دس مسلمان مرتے ہیں اس کے ساتھ بشیک صاحب نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے منہج کے متعلق بیان کیا کہ آج تو ان سے کسی مسلمان کا قتل نہیں ہوا اور وہ خوش ہیں کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا اس طریقے سے لیکن یہ راستہ خوارج کا راستہ رہا ہے جو شخص مص... کافر کیوں نہ ہو مسلمان ملک میں اندر داخل ہوتا ہے اور کسی معاہدے کے مطابق داخل ہوتا ہے تو کسی مسلمان پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے قتل کرے اگر وہ اسے قتل کرنا جائز سمجھتا ہے تو جس دلیل سے اسے قتل کیا ہے جس... جسے وہ جائز سمجھتا ہے اسی دلیل کو وہ کل مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا مسلمانوں مسلمانوں قتل عام کرے گا یہ مقصد ہے شخص آپ کا اور آپ اپنے عقصے دیکھتے ہیں آج... آج کل کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ شیخ صالح فوزین حفیظہ اللہ ان سے مختلف سوال کیے گئے ان میں سے ایک یہ سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب جو لوگ بلاسٹ کرتے ہیں اس ملک میں کی ہم ان کو خارجی کہہ سکتے هذا فساد في, في الأرض في الارض زمین پر فساد برپا کرنا هذا افساد في الارض واهلاك الحرث والنسل يا اسف هذا زمین صرف انسان ہی نہیں بلکہ حرث والنسل سب ہلاک ہو جاتا ہے وہ اعتداء الدماء البريئه والمعصوم خنوا پر اعتداء قتل بے بنیاد قتل ہے وہ تروئے مسلمین اور مسلمانوں کو یہ دہشت گردی ہے فهو من اشد افعال الخوارج یہ خوارج کے شدید ترین افعال میں سے ہے بل الخوارج مفائے بلکہ خوارج نے تو ایسا عمل نہیں کیا یعنی خوارج سے بھی گیر عمل ہیں لوگوں کا جو آج کل کرتے ہیں الخوارج یا في فلم آج کوئی خوارج تو میدان جنگ میں آتے تھے اور لوگوں کے سامنے آ کے حملہ کرتے تھے امہا الا لیکن یہ لوگ فیض اون الناسی ومنا امون یہ آتے لوگوں کے پاس لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ امینون امن و امان میں ہوتے ہیں وہ انصف المناز بافیہ یہ تو گھروں کو اڑا دیتے ہیں جو کچھ بھی اس کے اندر سب کو اڑا دیتے ہیں هذا فعل الخوارج یہ خوارج کا فعل ہے کوئی شک نہیں ہادشوا کرتے ہیں ہادفی الخوارج کئی اخوارج کا فیل یہ جو لوگ کرتے ہیں لا نہیں یہ خوارج فعل نہیں ہے فی القرام یہ تو قرآمتا جو رافضی تھے ان کا عمل ہے وہ اس طریقے سے غداری کر کے چھپ کے پر پوار کرتے تھے اس طریقے سے ام الخوارج بہ متن ذہون الحد الغدر فعل هذا الخوارج جو خوارج ہیں وہ تو اس سے دہی سے اور خیانہ سے تو دور رہتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں خوارج نے ایسا عمل نہیں کیا اور یہ شیخ صاحب نے موقف المسلم من الفتن موقف المسلم من الفتن ایک کیسٹ موجود ہے شیخ صاحب کہ کی کسی کو شک ہے تو ایک اس کیسر کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کیسٹ میں اور بھی سوال ہیں اس خوارج کے متعلق آپ مزید سماعت کر سکتے ہیں شیخ رحمتہ اللہ علیہ کا جو مشہور فتویٰ ہے جس میں انہوں نے نام لے کر بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ میں اس میں سے جو اہم باتیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں یہ شیخ شیخ بن باز کے فتاوا مجموع فتاوا جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو جیسا فرماتے ہیں نصيحت کرتے ہوئے هذه النشرات التي تصر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل یہ جو چيزیں صادر ہوتی ہیں فقه سے یا مسعر سے یا ان دونوں کے علاوة کسی سے بھی جو باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں ودعاة الشر والشر کے داعی ہیں والفرقہ والتفرقہ کے داعی ہیں يجب القضاء عليها وہ اخلافی جو کچھ ان سے صادر ہوتے چاہے وہ برو کی شکل میں ہو یا وہ خبروں کی شکل میں ہو یا نیٹ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے جو چیزیں ان سے صادر ہوتی ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے وعدم اتفاطی رہے ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے وہ عید نصیحت و من الحق ان کو نصیحت کرنا فرض ہے تا گور راہ من هذا الباطل اور اس باطل سے انہیں ولا يجوز ل أن ان يتعاون معهم في هذا الشر اور اس شر میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کا ساتھ دے واجب عین صحو اور ان پر فرض رشدهم تاکہ يدعوا هذا الباطل ويتركوه تا کہ وہ لوگ اس باطل کو چھوڑ دیں ونصيحتي للمسعري والفقه وابن لادن اور میرے نصیح تھے مسیعری کے لیے اور فقیر کے لیے اور بن لادن کے لیے وہ جمع سلخصبیلا اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کے راستے پر چلتا ہے قریق الوقیم کہ وہ اس کٹھن راستے کو چھوڑ دیں وہ الله اور اللہ تعالیٰ سے و وہ نقمته و ہو اور اللہ تعالیٰ کی غضب سے ڈریں الى رشدین اور, و... اور وہ اپنے راہ راست کی طرف واپس آ جائیں وہین منهم اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ سبحان ہوں قبول احسان اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے جو توبہ کرے اور واپس آجائے تو اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر آگے آئے کریمہ مالیٰ نے بیان کی صورت میں صورت النور میں سے, زمر میں سے اور شیخ بن باز کا دوسرا فتویٰ جو ہے المسلم والشرق الاوسط نیوز میں نیوز پیپر میں شیخ صاحب نے اس کی تاریخ ہے نو جماعت اولا چودہ سو سترہ نو جماعت اول چودہ سو سترہ میں نیوز پیپر المسلمون والشرق الاوسط میں شیخ صاحب نے لکھا ہے جب ان سے پوچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں بلّرب بے شک اسامہ بلّی ان میں سے جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں وہ اتہر رتر الفاظ اور فاسد راستے کی تار میں رہتے ہیں وہ ہر الامر اور ولی امر حکمران کی فخر برداری سے خارج ہو چکا ہے شیخ جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے آج کل انہوں نے الجزیرہ میگزین میں ان کا ایک آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے بلکہ دعوت دی ہے نام لے کے اسامہ باللہ لن اور ہر اس مجرم کو جو اس گروہ کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو صحیح سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کی معاونت کرتے ہیں چاہے مشورے سے یا مال سے کسی طریقے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس ذنب عظیم سے اس بڑے گناہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو پالیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور اللہ تعالی سے ملاقات ہو اور اس کے دل میں اہل اسلام پر کوئی بھی رنجش کہ کوئی بھی کینا موجود ہو اور جس نے بھی اللہ تعالی سے اس حالت ملاقات کی مرنے کے بعد کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور آخر تک شیخ صاحب کے کہ یہ قول موجود ہے اس کے آگے شیخ شیخ صالح الا شیخ حفیب علم جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیر اوقاف ہیں یہاں پہ وہ فرماتے ہیں ریاب نیوز پیپر میں تاریخ ہے آٹھ گیارہ دو ہزار ایک بات کر رہے تھے صاحب کے اسلام کو سمجھنے میں غلطی جو ہوئی ہے لوگوں سے اخر کیا وجہ ہے تو صاحب لوگوں کی بہت سی ان میں سے بعض وجوہات خود ٹیچنگ سسٹم کی ہے جو ٹیچر ہیں جو تعلیم دیتے ہیں شریعت کی اور دنیاوی تعلیم ان سے بھی غلطی ہوئی ہے اور شیشب آگے لکھتے ہیں حتی فی ان فادم حتیہ کہ آج کل کے دور میں جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں آج کے دور میں بھی میں نے سنا ہے بعض ٹیچر سے باد مدر رسم رب تم بادیم شیسبت ہو سکے تم لوگوں کو بھی سنا ہو بعض استادوں کو ٹیچر کو مسجد اسلم بلّی کہ وہ عسمہ دن کی تمجید کرتا ہے اس کی بڑھائی بیان کرتا ہے وہیفیسل یہ خلل ہے اسلام کو سمجھنے میں جب ایسے شخص کی تمجید کی جاتی ہے تعظیم کی جاتی ہے تو حقیقت ان لوگوں نے اسلام کی بنیادوں کو نہیں سمجھا کہ اسلام کی بنیادیں کیا فرماتی ہیں کیا کہتی ہیں اور ایسے شخص کو کس طریقے سے ترجیح کرتے ہیں لوگ اور آخر میں شیخ نیب بن بنہاد الوادعی علی اللہ علیہ کا فتویٰ ان کا فتویٰ جو ہے یا ان کا یہ فرمان جو ہے عام القویت نیوز پیپر میں اس کی تاریخ ہے انیس بارہ انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی, نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اور اس کا نمبر ہے گیارہ ہزار پانچ سو تین شیخ فرماتے ہیں ابرا الای سب سے جو سخت الفاظ سنے ہیں وہ شیخ بل مبی کے سنے ہیں فرماتے ہیں من میں اللہ تعالیٰ رجوع کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے بری برات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بری ہوں بلّن سے فہ و ش علی الامہ بلادن مصیبت ہے اور شعم ہے امت اسلامیہ پر وہ ام الحشر اور اس کے سر کے سر عمل شر ہے تو یہ ہمارے جو علماء ہیں امت علماء کے عمر علماء کا یہ فتویٰ ہے ان کے یہ اقوال ہیں